نام ونستعيده ونستطلقه ونستطلقه ونستطلقه ونستطلقه عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيحات عمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يهده فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحضره لا شريك له ونشر أن محمد معبته ورسوله الرحیم <سؤال> بیٹھے yeah. آپس اور باہر کرے اندر نہ ہو باہر باہر آواز آ رہی ہے باہر آواز آ رہی ہے مائک کی آواز ہے کہ نہیں باہر آ رہی ہے آجے؟ آجے؟ بشین آواز آ جی اس مشین کی آواز ہے باہر نہیں آ گئی بٹندر کے لگائے جی آواز آ رہی آواز آ رہی پڑھی لائ و گرو مدی کرے منہ من من شروع مل سجیاں سیا مالنا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 ونحصن قولا ممن دعا إلا الله عمل صالحا وما قال إذنني من المسلمين ولا تستبع الحزنة ولا السيئة ادفع بالذي يحصن غير الذي بينك وبينه وداوة مثأنه ولي حميم وما يلقاها إلا بالذين صبروا وما يلقاها إلا بالحظ عظيم وإن ما ينذغنك من الشيطان ندغن فاستعذ بالله إنه رب رتلاہی مت وش لیمری وہاں لوگ رتم لسانی بہو کوئی اور دوستوں اس ہفتے میں جو ہمارے سیمیا ہلکوں کے ساتھ ہی رابطہ کرتے رہے اور باتیں پوچھتے رہے یا شکایت پہنچاتے رہے گزشتہ ہفتے میں وہ یہ تھی کہ باطل لوگ دین کو خراب کرنے کے لیے مختلف میڈیا کے چینل کو استعمال کر رہے ہیں غیر ملکی بھی اور اپنے ملک میں حکومت پاکستان بھی ایسے افراد کو تلیبی پر لا بلوا رہی ہے جو واضح طور پر پرانے حدیث کی واضح تعلیمات کے خلاف بول رہے ہیں وہ پاکستان کے چینل سے بول رہے ہیں. اتنا خراب بول رہے کہ اس کو جس آدمی کو تھوڑا سا جین کی سمجھ اس کو سن نہیں سکتا اور حیرت رہی ہے کہ گزشتہ حکومت میں دو صوبوں میں مولوی اضلاع کی حکومت رہی اور اس وقت بھی لوگ بولتے رہے ان کی سننیوں نے کراضہ تک صبح سندھ نے منظور کر کے نہیں بھیجی جینی کام اتنے سے نہیں ہوئی. یہ اللہ بات ہے یہ جانے ان کا کام جانے حکومت جانے ان کا کام دینا جس کو بتا کر بلائے جات میں گزارے کر سکتے ہیں میں نے جو آیت پڑی وہ ساری بات کے مثبت توڑ کے لیے ہے سارا میڈیا سارے وسائل ساری فوجیں سارا اصل سارا پیسہ اگر باطل کو پھیلانے میں لگ جائے اور بادلوں کو پھیلانے کے لیے کوششیں شروع کر دیتی اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کے مقابلے بھی نہ آپ کے پاس میڈیا کے چینل ہیں نہ آپ کے پاس پیسہ ہے نہ آپ کے پاس اور وسائل ہیں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس مدد نہیں آپ کی جان ہے کہ آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں آگا. اور وہ سارے وسائل کے ساتھ پیسے کے ساتھ میڈیا کے چینل کے ساتھ اصلے کے ساتھ فوجوں کے ساتھ آئے ہیں جب آپ کیا کریں گے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں دو ہتھیار ہاتھ میں دیے ہیں اور باقی پاک کی آیتوں نے اس کے ذریعے سے ایک تیسرا ہتھیار بھی دیا اس میں دو ہتھیار دیے بھی ہوئے ہیں ان آفروں کو ہمیں من دا ہی لگ رہا ہے عامرا مقال ننیم نسلی کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف قرآن فریق کے غلیم شکایت ہے وہ جاہد ہوں بھی جہاد القبیرا تغمر صلی اللہ نصیر کو لے کر آپ ان کے خلاف جہاد کبیر کریں کس چیز کو لے کر قرآن پاک کی تعلیمات کو اس کے علوم کو لے کر اس کو نہ ماننے والے علی کفر کے خلاف آپ دعوت دیں اس بات کو بیان کریں اس بات کو لوگوں کے سامنے لائیں اور ان سے مطالبہ کریں اس کو لینے اس کو قبول کرنے کا پرچلنے یہ دعوت اللہ چل رہا ہے جہاز کبیر کریں یہ آیت یہ آیت ہے مکی ہے مکہ مکروں میں نازلو ہوئی حجر سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہتے ہیں مکہ مکرمہ نازل ہوئی ہوں یا مدینہ ہم نازل ہوئی ہوں کیا آپ حج کے سفر پر آئے ہیں عمرے کے سفر پر آئے ہیں اور فتح مگر کے سفر پر آئے ہیں تین دفعہ آپ نے سفر کیا ہوا ہے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کے بعد اس بار کوئی آئے تو ناز ان کو اگر جو جی مکہ میں بدنی کہتے ہیں ان کو نظول جو ہے وہ ترتیب مضامین کے ہے اور ترتیب سے پہلے بھیج کے بعد یہ آیت حجت سے پہلے نازل ہوئی, ہوئی ہے آیت مکی ہے مکی آیت ہے اور سابق رام کے طریقہ تھا جس وقت آیت نازل ہوتی تھی آپ یہ قدم نازل ہوتا اس صحیح ترجمہ صحیح تفسیر پوچھ لیتے تھے اور اسی وقت سے جو قدم پیچھے اٹھاتے تھے اسی وقت سے عمل شروع کرتے تھے اب یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہوئی ہے جاہد نے اس نے جہاد کا کہا گیا جہاد کبیر کا ہوا ہوا ہے کوئی لڑنا نہیں ہوا ہے وہاں پر مطلب یہ ہے کہ اس کا مختلف مطلب لڑنا تھا ہی نہیں اس کا مطلب جہاد کا وہ شعبہ ہے جس کو جہاد کبیر کہا ہے پورے پاک میں اور یہ شعبہ جو ہے وہ دعوت اللہ ہے دعوت اللہ کو جہاد کبیر کھا کر کہ ہر مسلمان اللہ کی دن کی بات کو دعوت دے کر بیان کرنا شروع کرے مساج میں اجتماعی ماحول میں اکیلے اکیلے میں انفرادی ماحول میں ایک اکاڈمی کو بڑھا کر ایک اکادمی کو لے کر اس کے ساتھ بات کریں ان کو سمجھائیں اگر آپ نے دعوت اللہ کا ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو سارے میڈیا کو آپ فیل کر دیں گے سارے وسائل ساری ترقیوں کو آپ سب نگون کر دیں گے لیکن مصیبت یہ ہے آپ کا کیا گلا ہے میں مولوی آدمی ہوں دوسرے ہیں اہل علم لوگ ہیں ہم کس سے ملتے ہیں دنیا کی باتیں ہے دیہاتی بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم باغ کے تھوڑے سے وقت کو یہ آدمی مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے داوتی اللہ کے لیے استعمال کر لیں تو پہلی بار پر ہمیں پار میں سب کا کور بتایا وہ جہاد کبیر بتایا جہاد کبیر کیا ہے جہاد کبیر داوتی اللہ ہے جین کی بات کو بیان کریں ان کو درسوں کی شکلیں بیان کریں ان کو بیانوں کی شکلیں بیان کریں لوگوں کے بعد پھر کر جمع کر کے ان کو لائیں سنیما ماحول بنائیں اس بات کو بولیں اس بات کو سنائیں اس بات کو لکھیں اس بات کو شائع کریں اس بات کو پہنچائیں لوگوں کے پاس اشاعت کے سارے مختون طریقوں کو اختیار کریں وہ لکھ لکھا کر ہے بال سنا کر ہے اور جو بھی طریقہ ہے اس کو اختیار کریں پڑھ پڑھا کر لکھ لکھا کر بول سنا کر پڑھ پڑھا کر تین تدلیمیں اس کی ہیں لکھ لکھا کر قصیب و تعریف بال بلا کر داو تدریز ہاں جی پڑھ پڑھا کر دسوں تدریس ادھر و تزیز کا ادارہ ہمارے پاس ہے دعوت و کا ادارہ ہمارے پاس ہے تصیم و تعلیم کا ادارہ ہمارے پاس ہے اس کو بھرپور استعمال کریں اور کسی کو پیسے کو نہ چھوڑیں کسی طرح اس دعوت کو آپ پہنچا نہ رہے اور اس کس کو جب آپ استعمال کریں گے ایک ہتھیار آپ کے ہاتھ میں دیا گیا دوسرا معامل حد اس چیز کو لے کر چلنے والوں کا امن لے کو آپ کا عمل نیک ہے تو زبان زبانی تقریر یہ تھوڑا اثر کیا کرتی ہے عمل زیادہ اثر کیا کرتا ہے سابق رام عملی شخصیات ہے شمالی افریقہ شروع کریں مصر سوڈان الجزائر ٹیونس مراکز لیبیا اور کون سی جگہ جی چھ ہمارے تو میں شمالی افریقہ کیا سوڈان کے نا ان میں کوئی ارب فرق نہیں ہے غیر عرب ہے بربر کہل کے اس کو کہتے ہیں غیر عرب ہے اس میں صاحب اکرام گئے ہیں ان کی زبانیں میں نہیں جانتے ہیں. شخصیات امریک تو ان کے عمل کو دیکھ کر انسان انسان کا دل اگوائی دیتا تھا کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ یہ ہے تو جب انسان کسی دوسرے انسان کو معیاری انسان دیکھتا ہے تو اس کی طرف کو کشش ہوتی ہے تو انہوں نے اپنے عمل سے عالم انسانیت کو متاثر کیا ہے یہ پورے شمالی افریقہ کے چھ ممالک کو میں نے اپنے آپ کو گن کر بتایا یہ چھ ممالک کے عربی بولنے والے ہیں ان کے ساتھ اور بھی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں عربی بولنے والے یہ چھ تو بڑے ممالک عربی بولنے والے ہیں ان کی زبان تک صابہ اکرام میں بدلی ہے تو دوسری بات یہ ہو کہ آج جو دعوت دینے والا آدمی ہے خود اپنی دعوت کا عملی نمونہ میں نے ایک آدمی بس میں کھڑا ہو جائے بڑے زور سے کہ میرے پاس اسی دعائی ہے دیکھا اس کی ایک خوراک کھاؤ چھینکیں بند پانی نہیں نکلے گا اور میں میری دوائی خراب نکلے تو میری گرد میں رسی ڈال کر مجھے کھینچو کھینچو یہ دس دس روپے کی ایک پوڑی ہے اس دھیان کو ختم کرنے کے بعد دو چار چھینکیں مارے اور ناگ اس کے ناک اس پانی زمین پر ٹکر کر گر رہا ہو تو آپ سب کہیں گے سب جھوٹ بولا سر اگر تیری دوائی تاثیر والی ہوتی تیر آپ کا نزلہ ٹھیک ہوتا میرا بلا نظر وہ ٹھیک نہیں ہے تو مطلب تیرا جو بول اور تیرا جو قول ہے وہ کوت اور قوالی ہے وہ عمل نہیں ہے یعنی قوال جو ہوتا ہے وہ خوب آواز کو اتار چڑھاؤ کرتے ہیں لوگوں کو لوگ رو رہے ہوتے ہیں وہ ہنسنا ہوتا نہیں تھا اس کو مانا ہوتا ہے پتے اس کے تو جو لوگ دعوت دینے والے ہوں یہ اس دعوت کا عملی نمونہ ہوں مگر آپ عملی نمونہ ہے اپنی دعوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ انسان متاثر نہ ہو سالے پر بات ہوگی مسلم اور سب کچھ کرنے کے بعد اس کو آج بھی حاصل ہو کہ میں سے کام آج مسلمان آدمی ہوں ہم تھوڑا سے اہل علم ہو جاتے ہیں تھوڑی سی اچھی تقریر کر سکتے ہیں تو ہم بھی کہ ہم بھی اپنی دم کو ہاتھ لگا نہیں دیتے لکھے تنا سے گول رکھتے ہمارے ساتھی اور کہتے ہمارا اگر ہمارے دل میں ہے کہ ہم, میں ہم رہے ہیں ہم برتر ہیں ہمیں پھوکیے حاصل ہے اور یہ گئے آلے میں اور یہ گٹیا ہمارے تو یہ ہم گٹھیا ہو گیا جی وہ بڑھیا ہو گیا ہم گٹھی پڑھ پڑھا کر گٹیا ہو یہ تو آدمی کے پاس تو نہیں ہوتی اس کی بات کبھی نہیں پھیلا کرتی متکبر آدمی کی بات نہیں پھیلا کرتی حضور کو نے پاغر خطاب کیا ہے بغیر مار رحمت پیغمبر یہ کیسے اللہ کی رحمت کتنی نفرت اللہ کی رحمت ہے آپ کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں لنف حوضے تقدل اگر آپ ہوتے زبان اگر آپ ہوتے تو یہ آپ کے گرد کبھی جمع نہ ہوتے متقبر آدمی بخو آدمی ان کے قریب کوئی نہیں آتا اسے جان سان نہیں کوئی نہیں کرتے ہیں اس لیے جن لوگوں نے اپنی جال کو پھیلانا ہوتا ہے ان کے لیے اشت ضرور اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ توازو والے ہوں آگے مزید اگلا خیال کو میں پاک دے رہا ہوں ولاطف قبول حضرت السیاح دیکھو نیکی کہ برائی برابر, برابر نہیں ہے ارفا بلت یاسن تو برائی کا جواب نہیں کسے دیں ایس لگی بھائی نہ کو بھائی نہیں ادا ہو پھر جو تیرا جاری دشمن ہوگا ٹھہرنا وہ علیم حمید تیرا جلدی دوست ہو جائے گی وہ مر مند بھی چل رہا ہے تو مثبت چل وہ بڑا بلا کہہ رہا ہے تو اس کو کہ وہ برائی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ محکی کر تو اکثریت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس اثر لے کر اپنی برائی کو اپنی من فری کو چھوڑ دیتے ہیں برائی پھیلتی کیسے کہ میں ایک برائی کرتا ہوں اگلا ایک برائی کرتے میرے ساتھ میں بڑھ کر دو کرتا ہوں تو کہتے ہیں دو کیے میں تین کرتا ہوں تو یہ ہے تو ایسا دائر کار شروع ہو جاتا ہے ایسا خراب دائرے کار شروع ہو جاتا ہے جس کے بعد بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے برائی کا خاتمہ کیسے ہوگا تو اس برائی کا جواب میں دیا جائے برائی کا جواب نہیں سے دیا جائے گا اس سے برائی کا خاتمہ ہوگا کیا ہتھیار ہے کے ہاتھ میں ہمارا لگتا ہے لاز ال سبر کو ہمارا لگتا ہے لازل حضور نظیم دیکھو یہ بات تو بڑے صبر والے لوگوں کو ملتی ہے بڑے خوشباک نصیبور لوگوں کو یہ بات ملتی ہے تو برائی کا جواب نے سے دے رہے ہو شیتان نظم الفظ دیکھو شیتان اگر کو کرنے میں دے تو وہ کو کوشش کرے گا کہ بات بننا ہے منفی بات چلائے تاکہ اس سے برائی کو ترقی ہو شیطان کا طریقہ کار ہے فن سید اللہ کی پناہ مان اس وقت فوراً جان لے کہ اب یہ بات مجھ سے شیطان کرانا چاہتا ہے اور میں شیطان کے کہنے پر کبھی استعمال نہیں ہوں کہ میں برائی کا جواب برائی سے تو لہذا یہ عیسائیت نے یہ ہتھیار دیے دعوت اللہ عمل صالح خود کرنا دائی میں توازو کا ہونا اور دائی کے ساتھ کوئی برائی سے پیش آئے اس کا بدلا وہ اچھائی سے دے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے گا اس کی بات پھیلے گی تو میرے بھائی رام جی جو ہے وہ ٹلیل پر ٹراتا رہے ٹراتا ہے فضول بادوں کو کہ کرانا کہتے ہیں اس نے پکتوں کے پاس ہوا ہے دیا جی کرا جی ٹراتا رہے وہاں جی ٹراہ رہے ہمیشہ حق پھیلا کرتا ہے بشرتے کہ حق کو حق طریقے سے پیش کیا جائے دوسرا کس کیا آپ لوگ شکایت کر رہے تھے میں میرا نام بھی بھول گیا کیا شکایت کر رہے تھے آپ لوگ کیا میں لا کرتے ایسا کی ایسا کیا سارا سمجھے میرے کان کھاتے رہے میں ایسا کہ اگر وہ جگہ کافی چلی گئی سہوا تو سو کہ وہاں جی اس پہ اگر آپ ہندو دوڑوانے داخل خبر رہتا آپ راستے پر گزر رہے ہوں اور کتا پر بھونکے تو آپ جہاں میں بھونکیں گے آپ بتائیں گے کی بات نہیں ہے نا آپ خموشی سے گزریں گے وہاں کیونکہ وہ آ, اس کی سطح آپ کی سطح بڑی دور کی ہے خاص ست چک, چک لگے تو چک لگے تو آیا تو بتا دیجیے کارڈنگ جا کے بڑھے اسے آپ چک لگے آپ چیک لگا دھفا کرو ان کو امریکہ کے فنڈ کھا کر بادل فنڈ کھا کر بھونک رہے ہیں تو بھونک دیں گے آپ ہمیشہ کے لیے دین کو دو جگہوں سے حاصل کرنا ایک جو ہے دین کے دین کو ان اہر علم کی کتابوں سے حاصل کرنا جو اللہ کے تعلق والے گزرے ہمیشہ اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے لائبریری کا بھی یہ بات میں آپ کو واضح اللہ کے مقبول بندوں کی کتابیں جائیں وہ آپ کو صحیح دین دیں گے یہ کتاب اللہ ہوگا کتاب اللہ کا واسطے کتاب اللہ کا واسطے بتایا رضال اللہ کا واسطہ اور وہ لوگ جن کو اللہ کا تعلق اور صحیح عمل حاصل ہوا اللہ والے لوگ اللہ والوں کی کتابیں کتاب اللہ اور رجال اللہ اللہ والے بندے نیک بندوں سے آپ کو دین ملے گا اور ہمیشہ کے لیے حکومتی اداروں نے تو حکومت کی کارکردگیوں کو فراہم ہوتا ہے ان کو آگے بڑھانا ہوتا ہے ان کے مقصد کے لیے کام کرنا ہوتا ہے اور جس وقت کہ سازش کا اجازت مل کی وفات ہو گئی لیکن خان جے کو مستقبل کر دیا گیا اور جوروکریسی جو کہ کفر کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی تھی انہوں نے آ کر قبضہ کر لیا کردار پر پورا عمول دونوں جنرل ہو گیا اور باقی سارے جو تھے وہ کسے پٹے فار یہ دفتر کے ان کے لوگ آ بیٹھے پہنچنے پر اور آگے جو ہے آپ سوار سوار کر کے آرات سازگار کر کے جو تھے سلطان کو تھا صادق میر صادق کے پہچے کو صدر تک پہنچا دیا وہ لمح جاندار تھے وہ سیاست حکومت بنانا اور پہنچ جانا اور جوٹ ٹوڑ کرنا اس بنیاد پر کام نہیں کرتے تھے تو خاص کر دینی کام شریر علائقہ مطلب کا کام کیا کرتے تھے سخت انہوں نے مطالبہ شریر کا کیا تو کو اندازہ ہوا کہ اس مطالبے سے جان نہیں چھوٹائی جا سکتی اس نے باقاعدہ غلام پرویز کو فائنانس ڈپارٹمنٹ کے سیکشن افسر سے ریٹائر کر کے اس کو کافی سارا فنڈ دے کر اس بات کے ذریعہ بٹھایا کہ وہ دین کی ایسی تعبیر بیان کرے کہ جو حضور صلی بیان کردہ اور صابع اکرام کی تشریح کردہ اور ایم ملتحدین کی پیش کردہ نہ ہو اور بالکل جو ہے وہ قرآن کی شکل میں کمزم کی اور سیکلرزم کی اور کیپیوٹلزم کی ٹرو کا بھی بن جائے اولادینیت اباہیت اور سرمایہ داری نظام کی نمائندہ بن کر سامنے آ جائے اس کا کتابیں لکھ لکھ کر, لک لک لک کر سارا شاید کر کر کے اپنی زیادہ اور شو لانے آپ اس کو مطلب کہ سر طریقے سے ذہن پرکار کی جتنا ہے اس کو شو لائیں زیادہ اسلو اور اس کا ذرا پھٹ گیا لیکن اپنی بات کو پھیلا کر نہ دے سکتے اپنے آپ کو اہل کی کتابوں کا لائبریری میں جا کر آگے بنائیں اور اللہ والوں کے تحریکوں میں جا کر دین کو سیکھنے کا عادی بنائیں مساجد میں بیٹھنے کا عادی اپنے آپ کو بنائیں ذکر کا اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ کا تعلق پیدا ہو آپ محفوظ ہوں آپ کی پریشانیاں دور ہوں کہ اللہ سے ذکر کے اندر سو فائدے رکھیں بنا بالانیہ صاحب رحمت اللہ نے فضائل ذکر میں میرے خوب دیکھے وہاں سے اور ایک جگہ لاہول والوت اللہ بلّہ سو بیماریوں کا علاج ہے جن میں سے کم سے کم غموں سے کریں سفکرات صاف ٹینشن ذرا مارے ڈاکٹر صاحب صاف ٹینشن نہ خوب ذرا دیرات میرے پاس آتے پیتے دین دی جاتی ہے رات کو یا صاحبہ سارا دن غلط دیکھ دیکھ کر سارا دن غلط سن سن کر غلط چیزوں میں استعمال ہو کر غلط مالوں میں پھر پھر کر تم نے اپنے سن ٹینشن میں بتائیے خود کمایا ہے دنیا گند بلا جب آگے تو اور بہت دس منٹ میں اس پہ جب مار دے نا تھا سکون میں ملا اسے چلے بک سارا دن غلط اس سے مال ہو غلط سن کر غلط بول کر غلط دیکھ کر غلط پروگراموں میں بیٹھ کر غلط پروگراموں کو دیکھ کر سخت جان اندر پیدا کیے ہوئے اپنے اندر سخت نئے جان پیدا کیے ہوئے اس کے نتیجے میں تو وہ کوئی رکھتا ہے کہ رات کو تو یہ نیند آ جائے گی اور سر تو نیند سے سکون ہو جائے گا سر صبح تو پڑ سکے گا صرف جان کرے گا کر تو کوئی کام کس بنے گا یہ کبھی نہیں ہو سکے گا گدم بہو گے گدم کاٹو گے جو بو گے جو کاٹو گے پھول بو گے پھول کاٹو گے کانٹے بو گے کانٹے کاٹو گندم اور گندم میں رہے جو دے جو عزم کاپاتے عمل رافیل مشو گندم من گندم برو جو دے جو مال کے نزائ سے بےخبر نہ ہو جاؤ گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے جو سے جو بارہ خلا عمل کی توفیق کے